صلی اللہ علی صلی اللہ علیہ وسلم یا یا حمدلاد کے بعد معزد شام عین کے نام رفیقان ملت تمام محاسن و محامد اور تمام تر مکاری صرف اور صرف اللہ وقد لا شریف کے لیے ہے حضرات محترم آج الحمدللہ للہ سورہ توبہ کی مکمل تلاوت اور اس کے آگے دوسری صورت مبارکہ کی بھی تلاوت کی گئی دعا کیجئے ان صورتوں کی برکت سے اللہ رب العزت ہماری تراویوں کو اور ہماری جمعہ عبادات کو اتنی بار گاہ شف مقبولیت عطا فرمائے حضرات محترم یہ سورہ مبارکہ مدینہ شریف میں نازل ہوئی سورہ توبہ اور اس سورہ مبارکہ کو سورہ توبہ بھی کہا جاتا ہے سورہ بارات بھی کہا جاتا ہے اس کی دو وجہ علماء نے بیان فرمائی ہے امام فخر راضی رحمۃ اللہ علیہ پذیر کبیر شریف میں شاہ فرماتے ہیں کہ دراصل غزوہ تموت میں کچھ صحابہ حاضر نہ ہو سکے تو انہوں نے بعد میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کی تو ان کی توبہ قبول ہوئی تو اس کا نام سورہ توبہ ہوا ایک بات اور سورہ بارات اس لیے کہا جاتا ہے کہ مشرقین کے ساتھ بے شمار معاہدے اور اس کا کوئی حاصل منصب نہیں نظر آیا اور گویا کہ وہ تمام معاہدے منسوخ کر دیے گئے اور اس کو ختم کر دیا گیا اور ان کے معاہدے سے برات کا اظہار کر دیا گیا اور یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو اس لیے اس کو سورہ برات کہا جاتا ہے حضرت یہ سورہ مبارکہ کے اندر غزوات کا بہت زیادہ ذکر ہے اور منافقین کی بے شمار جگہوں پر تربیت اور ان کے نفاط اور ان کے حوض باطن کو بڑے دابے انداز میں گیا اور آپ کا مطلب پورے حجاب میں جب اسلام الحمدللہ پھیل چکا اور ہر جگہ پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے غلام موجود ہو گئے تو روم کے عیسائیوں سے یہ نہ ہوا کہ ہم جو ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے اسلام اس قدر ترقی کر رہا ہے تو روم کے عیسائیوں نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا روم کے شہنشاہ نے اور اس کو شام کی سرحد پر کھڑا کر دیا کہ مسلمانوں پر بھی حملہ ہو رہو کر یہاں سے بدر سے تاریخ ہوئے مسلمان اور یہ منظر گویا کے سامنے کھڑا تھا سنری پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تقریباً تیس ہزار مسلمانوں کا ایک قافلہ تیار کیا لشکر جو ان سے جہاد کے لیے وہاں پر پہنچا اور حضرات گرانی الحمدللہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور عیسائیوں کو اپنے مکر اور اپنے آزائن میں ان کو نسو نامو کر دیا گیا تو اس جنگ کے اندر جن صحابہ کرام نے شرکت نہیں کی انہوں نے بعد میں توبہ کی تو ان کی توبہ قبول ہوئی پھر سورہ مبارکہ کے اندر ان کا مفسر ذکر موجود ہے ایک بات حضرات اگرانی سورہ مبارکہ کے اندر غزل تبو کے بارے میں بڑی وضاحت موجود ہے کہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلمات عیسائیوں سے مقابلے کے لیے مسلمانوں کو جمع فرما رہے تھے تو اس وقت مسلمانوں کے پاس مال و اسباب اسلحہ وغیرہ نہیں تھا وہ آپ کو پتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس کے لیے یہ چیز نہیں دائر کی بات ہے کہ مال و اسماب سارا ان کے پاس تھا اور مسلمانوں کے پاس کے خلوص اور جذبہ تھا اور الحمدللہ یہی خلوص اور جذبے نے حضرت گرانیہ ہر میدان کو سر کیا ہے تو مسلمانوں کو سرکار علی علیہ صلاح نے ترغیب دلائی کہ جہاد ہونے والا ہے لہذا تم اس میں حصہ ملا کے چلو تو یہ بھی ہو چکا تھا اور مدینہ شریف نے کہا بھی تھا یہ دونوں واقع ملحوس تھے تو حالات محترم ہوا کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ نے شریف پر یہ اعلان فرمایا کہ مسلمانوں کی امداد کے لیے اور لشکر کی گویا کے کافروں پر عیسائیوں پر لشکر کشی کرنے کے لیے انتظام کیا جا رہا ہے تو اللہ کی ہمیں دینا شروع کر دو حبرت عثمان عثمان غبی ربی اللہ عفان کھڑے ہوئے اور سرکار نے پہلا اعلان کیا رسول اللہ میری طرف سے سو اونٹ ماں اس کے تمام اسباب کے پھر تشریف پھر گئی پھر ادارے فلاحی کمار نے شاہ فرمایا کہ اللہ کی میں دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ پھر حضرت غنی رضی اللہ کھڑے ہوئے پھر رسول اللہ میری طرف سے دو سو اونٹ ماں اسباب اس کے پھر پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیسری دفعہ شاہ فرمایا تو حضرت غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور تین سو اونٹ اس کے تمام اسباب حضرات گرامی اس وقت مشکلات میں بھی ابھی موجود ہے بے شمار کتابیں میں ابھی موجود ہے مفسین نے لکھا کہ سرکار فراق السلام کی خوشی کا حال کیا تھا سرکار نے فرق اسلام نے فرمایا اب میرا عثمان کوئی بھی عمل کر لے کوئی بھی عمل اب ایسا نہیں جو اس کو جنت سے روک سکے اب میرے عثمان پر گیا کہ جن سے ہو چکی ہے اب دیکھیے حضرات گرامی اس وقت میں تبولی چاہوں گا اس وقت مسلمانوں کے پاس کچھ تھا اب سرکار دے رہے ہیں یا صحابہ دے رہے ہیں حقیقت میں تو سرکار نے ہی دیا لیکن مانو ازما ادھر دے رہا کون ہے صحابہ کرم اچھا شہابہ اکرام دے رہے ہیں اب کوئی ایسی خبر تھی کہ ہم جیت جائیں گے کوئی ایسی خبر تھی صرف خلوص تھا اور جذبہ تھا اب خلوص کو تو ایک طرف رکھیے اہل تشہیر یہ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وفات کے بعد الحزم اللہ سارے صحابہ مرتب ہو گئے تھے الحزم اللہ سوائے چند سے کے اور وہ کہتے ہیں کہ ندی پاک کے سامنے انہوں نے اللہ سلم نقل و پھر کفر نباد کفر وہ اپنے نصاف سے ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے ان کی نظریں مال و ازماعت کی طرف تھی تو میں ان ذاکرین سے پوچھتا ہوں کہ اس وقت مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں تھا اس مان غنی اپنے مال کو قربان کر رہے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ آپ کی شہوت نہیں بن کے آپ کا حلوف تھا دین سے محبت تھی اور حضرات مکہ کی زندگی کا واقعہ تو ابھی گزر چکا ہے کہ صحابہ کے رام پر کس قدر جرم ستم ڈھائی گئے اب دیکھیے جو شخص لالچ میں ہو میں آپ سے پوچھتا ہوں صحابہ شہاب نے جس وقت نبی پاک کا پار دیا مکہ کے اندر اس وقت دور دور تک یہ امید نہیں تھی کہ دین پھیلے گا حافت گرہمی چند گھر تھے جو مسلمان تھے اور پوری گویا کے دنیا سمجھ لیجئے جس میں کبری کبر تھا اب ابرات گرہمی چند اجخاط مشرق اور مغرب کے اندر محمدی کا پرچم لہر رہے ہیں یہ تو واقعہ تھا پہلے تو کوئی ایسی امیدیں نہیں تھی نہ کوئی معلوم اخبار تھے جس کے لانچ میں وہ سرکار کا ساتھ دے رہے تھے نہ تو سرکار کے پاس ایسے اب تھے جس سے وہ مالک نہ سرکار کا ساتھ دے رہے تھے تو ماننا پڑے گا محض حضرات شہادہ اسلام جن کے بارے میں لہذا ذاترین اپنی مورتی چھاتے ہیں اور میں پوچھتا ہوں اسمان ذنی کو اسلام سے نکال دیا جائے عمر شاہ روک کو اسلام سے نکال دیا جائے اب البکر کو اسلام سے نکال دیا جائے تو اسلام کے پاس بچتا کیا اسلام کے پاس بچتا ہے تاریخ کے مطالعہ کیجیے تاریخ میں تو ہم اور علی تشید جگہ جگہ پر تو متفق ہی ہے اور یہ ایران کی تاریخ اٹھائیے آج جو آپ وہاں پر اپنا پرچم گاڑ رہے ہیں یہ بھی تو میرے فاروق نے آزاد کیا ہے یہ بھی تو میرے فاروق کا کرم ہے میں پوچھتا ہوں کہ حضرات اس صحابہ اسلام کو ہٹا دیا جائے تو اسلام حجاز کے مختصر سے پیمانے پر منحصر ہو کر رہ جاتا ہے حضرات جامع نبی پاک کی کی یافتہ یہ دانثار صحابہ ہے جنہوں سرکار کے بعد جو یہاں سرکار کے پیغام کے بعد بے روش اور کائنات کے دوسرے دوسوں نے اسلام کو پھیلایا اور اس پر میں نہیں کیا بلا ابالگا تاریخ کا مطالعہ کیجیے آپ جی حضرات گرانی حضرت بکر کے دور میں مار کے دیکھ لیجیے اور اسلام کی مستوں جی. کا عالم لگائیے حضرت عمر کا دور دیکھ لیجیے جس میں حضرت گنج کس پیمانے سے مسلمانوں کی آبادیاں پہنچی اس ٹائم کیسے پھٹا ہوا یہی تو حضرت عثمان غنی کا کرم ہے کمپنیاں کو چائے کس نے کی یہی تو حضرت عثمانی है یعنی کا کارن ہے حضرات گرانی تو یہ سارے صحابوں کو اگر اسلام سے ہٹا دیا جائے تو اسلام کے پاس یہی بچتا ہے کہ عوامی حکومت کی اور کہیں نہیں تھی حضرات گرانی آج گویا کے لوگوں کو جی سمجھ میں آ رہا ہے کہیں پہلے سمجھ میں نہیں آیا تھا بلکہ قرآن ان کی گویا پہ خوشبوی اور ان کے حلوض کو بیان کرتا ہے کہ حضرت عثمان ربی جس وقت مسلمانوں کے پاس پرواروں کی قلت عثمان مین فارم کڑے اور انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا میری طرف سے تین سو اونٹ مالو اسباب اگر دوسرا یہاں پر بیان کر دوں میں اگر نقل کفر کفرشت شاہبا کرام کے دل میں نفاق تھا تو قرآن کہتا یہی صورت مبارکہ کے اندر منافقی حبیب منافقین سے بھی جہاد کرو کافر سے بھی جہاد کرو ان کو شدت کرو اور نبی وہ ہوتا ہے جس سے اللہ احکام نہیں چھپاتا احکام کی بات کرتے ہیں تو اعتقاد تو بطریف سے اولا نہیں چھپتا ابلا کے یعنی جن کا ماننا اللہ کے قرب کا باعث بنتا ہے تو لہٰذا اگر صحابہ کرام کے اعتقاد گروسن کا حق ہو تو, تو سرکار تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے کسی کے مان نے اتنا فائدہ نہیں پہنچا پہنچایا جتنا گروکر کے ماننے پہنچا سکار فرما رہے ہیں کہ ہر امت میں ایک گویا کے محدث ہوتا ہے جس کے زبان کے سرشتے بولتے ہیں میرے امت کے محدث فاروق ہے سرا تو عثمان فرماتے میرا تو میرا اتنا چہیتا ہے کہ اب اس کو کوئی عمل ایسا نہیں جو اس پہ جنت سے روک سکے اگر یہ اللہ حدلہ ان کے دلوں میں ایسی بات ہوتی تو سر ایسا فرماتے اور اہل تشہیر ہم سوال کرتے بتاؤ صحابہ کے مخالفت بنو گے تو رسول کے بارے میں بھی آئے گا اور رسول کے بارے میں کہو گے تو یہ بات بھی آئے گی کہ اگر تمہارا کور صحیح ہے تو اس کا مطلب اللہ نے نبی کو ان کے پر نہیں کیا جو نہیں کیا اس کا مطلب کہ اللہ بھی کرتا ہے اللہ اور پتا چلا کہ حقیقت وہی ہے جو اہل سنت دیان کرتی ہے کہ نبی پاک اللہ علیہ وسلم پر مکمل احتیاطی احکام مکمل فریعہ کے احکام کا مب سرکار پر ہوا اور سرکار نے جن کو چاہا اور جن سے محبت کی ان کے بارے میں قرآن کا نکل فوج القیر کے بے شک جو ایمان لائے اور نیک کمن کرے ارے جنت تو انہیں کے لیے ہے بامکل فوج القبیر میرے ندیم سے کہہ دو یہ تمہاری سب سے بڑی کامیابی ہے اللہ تو کہے سب سے بڑی کامیابی آج یہ تم ذاکرین کھڑے ہو کر کہیں کہ سیاب اکرام کا ایمان ایسا تھا تو حضرات اگرامی جس کتاب جس مذہب کے اندر شیف گویا کہ چار کتابیں پڑھنے سے بندہ مستحید بن جائے تو اس علم کے علمی مبلغ علم کو آپ جانتے ہوں گے اور ان کے گویا کے مبلغ علم کو آپ جانتے ہوں گے کہ جو علم ذرا سے قرآن کا ترمیمہ کرنا شروع کر دے وہ مستحید بن جائے جن کے مذہب کے اندر تو حضرات اگرامی وہاں پر مختبی کم ملتے ہیں ملتے ہیں وہ آپ کی جی اللہ حب الفے اللہ تمام مناقین کے اور نصاق سے ہر مسلمانوں کے ایمان کو محسوس ہوا ایک دفعہ گرو کے پاک لیت ایک دوسری بات اس اندر ہوئی وہ یہ حضرت فاروق اعظم گھر پہنچے حضرت عثمانی غنی کے بعد گھر پہنچے اور اپنے گھر کا آدھا سامان لا کر سرکار کے سامنے رکھ دیا دیکھو کیا جواب دے آپ آپ بھی تو اس تاریخ کو مانتے ہو کیونکہ ابھی انٹرنیٹ پر جا رہے ہیں سارے ولڈ میں مجھ سے کر سکتا ہے کوئی آپ بھی تو اس بات کو تقلیم کرتے ہو کہ جناب یہ تاریخی عبارتوں کو جھوٹ نہیں کیسے نہیں تقسیم کرو گے وہاں دیکھیے قومین صاحب نے تو کتابیں بہت رکھی پر حضرت جہنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت فاروق کے اعظم نے گھر کا آدھا سامان اٹھا کر رکھا حضرت سیدنا جناب کے جو پورا گھر اٹھا کر لیا ہے پورا گھر اٹھا کر لا کر سرکار سے سرکار نے فاروق اعظم سے پوچھا فاروق گھر کے لیے کچھ ہے کہا یا یار سورک با آباد چھوڑایا ہوں اور جب سی سے پوچھا سدیق گھر کے لیے کوئی ہے تو کہا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں اب کئی بندہ سونا ہوں میرے گھر کے لیے تو اللہ اور اس کے رسول بھی کافی ہے حضرات ہمیں اندازہ کیجئے کہ یہ صحابہ کرام یہ سارا عمل کس بات کی غما بھی کر رہا ہے یہ ان کے ایمان کی چاشنی اور ان کے خوش کی لذت کا بیان کر رہا ہے اور اس لیے سرکار نے فرمایا اور سہابی کن مزم ہم اختدائی احتیاط میرے صحابہ ستاروں کے معلوم ہے ان کی غصاخی مت کرو ان سے محبت کرو جو ان کے طریقے پر چلے گا تحقیق ہدایت پر آ جائے گا اور سرکار نے فرمایا کہ لا صبح صحابی میرے صحابی کو گالی مت دو من سبا صحاب فالح لالت اللہ جو میرے صحابی کو گالی دیتا ہے اس پر اللہ کی لانت ہوتی ہے اور جس پر اللہ کی لانت ہوتی ہے وہ صبح شام یہی کرتے رہتے ہیں جو آپ اکثر دیکھتے رہتے ہیں جو صحابہ کلام کو گالی دے اس پر اللہ کی لانت ہے میں نہیں کہہ رہا کوئی غصے میں نہیں کہہ رہا کوئی جذبات میں نہیں کہہ رہا کوئی مقابلہ رائے نہیں کرا بلکہ نبی بھی پاک و فرمان سنا رہا ہوں فالح ہے لالت اس پر اللہ کی لالت ہے جو صحابہ کرام کے سامنے شب و ختم کرتا ہے اس پر اللہ کی لالت ہوتی ہے اور یہ ثمرا سری مسلمانوں کو حاصل ہوا ہے الحمدللہ جو شبر شب و روز کوئی صدیق اکبر کے ادام کی, کی نقل کر رہا ہے کوئی فاروق اعظم کے ادام کی, کی, کی نقل کر رہا ہے کوئی عثمانِ غنی کی ذات کا نظر بن رہا ہے کوئی علی خدا کی شداب کا نظر بن رہا ہے یہ توفیق اور یہ مرجہ اور یہ ثمرا تو اللہ نے اہل سنت کو پتا فرمایا اس لیے میرے امام نے فرمایا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا بے حضور ارے نجم ہے اور ناؤ ہے افرت رسول اللہ کی الحمدللہ اہل اہل کی محبت یہاں پر ہے الحمدللہ صحابہ کرام کی محبت یہاں پر ہدایت پالے تو وہ اپنی منزل مقصود پر پہنچ جاتی ہے پھر سمندر کی تراسم نہ اس کے مقام کو گویا کے میں نہیں لا سکتی اور الحمد للہ اہل سنت کے پاس کشتی بھی کون سی وہ کشتی منہ ہے جو ہر خوبی کی نہیں اور ہدایت کے لیے کون ہے کہ جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے غالب الفاظ القبیر کا پندرہ ان کے گلوں کے اندر ہے اور اللہ ابو العزت نے فرمایا کہ, کہ وہ کی طرح ہے میری آگ جو ہے وہ کشتی کی طرح ہے میری آگ سے محبت رکھو تم ہدایت پا جاؤ گے اور میرے سہارا سے محبت رکھو منزل مسود تک پہ پہنچ جاؤ گے اور میرے امام نے انہیں تمام باتوں کی تعریف فرمائی کہ اہل سنت کا ہے بیڑا رس حضور ارے نجم ہے اور ناؤ ہیں اتنا تو رسول اللہ کی یہ تمام چیزیں تو رسول اللہ کی طرف لینے جانے والی ہے جو آتی اللہ عزت ان دونوں ذاتوں سے محبت رکھنے کی توفیق پتا آگے آگے جانی ایک بات اور اسلام کئی گلدستہ وسیع پیمانے پر محٹا ہوا پھیلتا چلا گیا پھیلتا چلا گیا تو اب اعلان ہوا کہ جس کے رشتے دار کافر ہیں پتا تعلق کر لو اب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا پہلے تو کچھ مسلحتیں چلتی تھیں کہ جناب اسلام اتنے گویا کے بسی پیمانے پر پھیلا نہیں تھا شاید دشمنیوں کا اور کوئی رنگ کھڑا ہو جاتا یہاں سے کافروں سے لڑتے تو منافق کھڑے ہو جاتے منافقوں کو لڑتے تو اپنے رشتے دار کھڑے ہو جاتے تو اسلام نے سکوت کیا یہ نہیں کہ اس کو جائز کہا یہ نہیں کہ اس کو جائز کہا اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں درس میں کسی کا نام بنا لوں تو یہ میرا مقصد نہیں کہ میرا اعتقاد ان کی طرح ہے کوئی باتیں مسلحت کی ہوتی ہے قرآن اور حدیث کی سنت ہے سکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدید پاک میں کسی کو منع نہیں کیا لیکن جب اسلام پھر گیا اور مسلمان ہر معاملے میں مستحکم ہو گئے اب الحمدللہ مسلمانوں کے سامنے کھڑے ہونے والا کوئی تھا نہیں تو قرآن کی آت اتر گئی اے ایمان والو اپنے ماں باپ اور بھائی بہن ان کو دوست مت بناؤ دوست مت بناؤ اگر وہ ایسا کام کرتے ہوں ان تحب علی ایمان اگر وہ قبر کو ایمان پر سرجی دیتے ہوں اگر وہ ایمان کی پرواہ نہ کرتے ہوں اور کفر کی پرواہ کرتے ہو کفر کو زیادہ اہمیت دیتے ہو تو اللہ نے فرمایا نہ سکتا کلو آبا تم تو ان کو تم دوست مت بناؤ جو سرکار نے پہرام پہلے بتایا کہ اب تم اپنے کافر رشتے داروں کو چھوڑ دو اب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے اللہ اور اس کے رسول کو پکڑ لو یا ان کو پکڑ لو اب یہ کام کر لو تو کچھ لوگ صحابہ اکرام تو گئے جو قسم جن کو اور دیگر لوگوں نے کچھ ہوا تھا اور کچھ لوگ ایسے نرم طبیعت کے تھے انہوں نے اپنے داروں کو کیسے چھوڑ دیں اب اگر رشتہ کو آج بھی لوگ کہتے ہیں رشتہ کو کیسے چھوڑ دیں گے ہم نے کہا دیکھیے یہ جو عید پڑھ رہا ہوں نا اور یہ اور آگے حضرت نوح علیہ السلام کا بیان آ رہا ہے جب نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہونے لگا تو اللہ نے فرمایا نو یہ تیری عالمے سے نہیں ہے پتا چلا کہ مذہبی رشتے ہونی رشتے سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں مذہبی رشتے ہونی رشتے سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں بھائی اگر ہو اللہ اس کے رسول کا نا فرمان ہو تو بھائی نہیں بہن بھائی جو بھی ہو وہ اگر اللہ اس کے رسول کا کے تو وہ بھائی نہیں کیونکہ رشتے تو نبی پاس اور اللہ کی تو کتابیں ہیں حبت سے آنے والا اگر بلال ہبشی ہو کوئی رشتہ نام و نسب نہیں ہے لیکن مسلمان جھوم کر ان کا نام لیتے ہیں گھر میں رہنے والا رشتہ داروں میں رہنے والا ابو لہب ہو چپا ہو لیکن حملہ ترمیم میرے حبیب پاک کا غلام نہیں تو کوئی اس کو کہتا نہیں بلکہ قرآن کہتا ہے برباد ہو جائے ابو اللہ کے ہاتھ اور اللہ تر حبت سے آنے والے اگر بلا میں حقی ہوں تو ان کو قرآن کہتا ہے کہ حبیب <تصفح> اللہ عنہم اللہ امید سے تو راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں تو اللہ ترانی کچھ لوگ کہنے لگے ہم کس طرح اپنے والدین کو چھوڑ دیں اپنے بھائیوں کو چھوڑ دیں ابھی وہ بات سن رہے تھے اور کہہ رہے تھے قرآن کیا تو آپ کو اللہ کہہ رہا ہے پہلے نبی پاک نے کہا کہ تم کیوں چرا کرنے لگے اب تو قرآن کر گیا یا اے ایمان والے اپ ایمان, ایمان والو اپنے باپ اپنے بھائی اپنے کسی بھی رشتے دار کو اس وقت تک دوست مت بناؤ جب تک کہ رسول اللہ کا غلام نہ ہو اگر وہ رسول کا غلام نہیں اور وہ قبر کو ایمان پتر بھی دیتا ہے تو اس کو دوست بنانا قرآن کی نشر کتی سے حرام ہے رام کی نسب کتی سے حرام ہے دلاول نسل نماز چھوڑنا حرام ہے نا لوگ بولتے چلو نماز پڑھ لو ان مولویوں کی لڑائی میں کیا کرنا ہے تو جس طرح نماز چھوڑنا قرآن کی روح سے حرام ہے اسی طرح ان سے رشتے داری رکھنا بھی قرآن کی روح سے حرام ہے جس طرح اس کو چھوڑ کر اس کے منکر بنتے ہو یہ بھی فرض ہے قرآن کی نشقتی ہے اس میں بھی اگر آپ چھوڑو گے تو آپ فرق کے قدر لازم ہو جائے گی اور آپ گویا کے حرام کے منتقل ہو جائے گے اور اللہ کی ادو حضور آپ کی گرفت ہوگی جی جس طرح نماز چھوڑنے میں گرفت ہوگی جی. اسی طرح بد مذہبوں سے رشتہ رکھنے میں گرفت ہوگی جی. اس لیے کہ نماز چھوڑنے کی بھی قرآن نے بیان کی ہے اور بد مذہبوں سے رشتہ نہ رکھنے کی نسبت بھی قرآن ہی نے بیان کی ہے اور آگے قرآن دیکھیے باض انداز میں کہ اب بھی شاید کوئی جس کے ذہن کے دروازے نہ کھلے उसके اس کے گوشت ابھی باز نہ ہوئے ہو تو قرآن ایک ایک رشتہ گرواتا ہے से आप بھی ان سے آپ بتا دیجیے کوئی امکان آبا حکم اے لوگوں اگر تمہارے باپ وہ اب نہ حکم قرآن کو اتنی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں قرآن کی فتح طبلا مکھی صاحب تشریف شرما ہے یہ میری بات کی تاریخ اربی میں فتح کا سال رہے ہیں یہ فتحت ہے اور قرآن فطحت کا بادشاہ ہے قرآن فتحت کا بادشاہ ہے لوگوں نے فتح قرآن کی عادتیں بھی سیکھی ہے لوگوں نے حکمت قرآن کی آس وقت کی ہے تو قرآن کی بات قرآن ایسا کلام نہیں جو تفصیلی قیام کرے قرآن مختصر سے پیمانے میں بڑی بات کر دیتا ہے لیکن دیکھیں یہاں پر قرآن یہ بھی کہہ سکتا تھا اے لوگوں اپنے رشتہ داروں کو رسول کے سامنے قیامت کرو یہ بھی ہو سکتا تھا لیکن نہیں قرآن نے ایک ایک رشتے کو الگ الگ گنوایا اور بتایا کہ میری اہمیت دیکھو میں تفصیلی بات نہیں کہتا جب اللہ اس کے رسول کے دشمن کی بات آتی ہے تو میں رشتے تفصیلی بتاتا ہوں حبیب اگر تمہارے تمہارے بیٹے وہ اخوان حکم اگر تمہارے بھائی وہ افواہ حکم اگر تمہاری بیویا وہ اشیرت حکم اگر تمہارے تمبے تمہارے سدھار وہ اغوان اور تمہارا جمع کیوں بار دیکھے جس کو انسان چاہ رہا ہے سب کو گنوایا جا رہا ہے بیٹے کو بھی انسان چاہتا ہے اس کا نام لیا باپ کو انسان چاہتا ہے اس کا نام لیا بیوی کو انسان چاہتا ہے اس کا نام لیا بھائی کو انسان چاہتا ہے اس کا نام لیا کو انسان چاہتا ہے اس کا نام لیا وہ اور تجارت میں جو تمہارا مال برباد ہو جاتا ہے اس سے تمہیں خوف ہوتا ہے نا وہ ساری چیزیں وہ وہاں سے و دوا یہ تمہارے پکے پکے مکانات یاد رکھو یہ ساری چیزیں رسول ہی وہ جہاز ان کی سری اگر یہ اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے ہمیں جہاز سے زیادہ یہ ساری چیزیں محبوب ہو گئی فطرب بسو ہفتہ یا پھر اللہ تو انتقال کرو اللہ کا آغاز تمہیں کرانے والا فاسکین اور اللہ فاطقوں کو ہدایت نہیں دیتا ہم بارہ یہ آئے کریمہ کس بات کی کر رہی ہے کہ ہمارا تعلق ہمارا رشتہ اللہ اور اس کے نصب کی طرف سے ہو اللہ اور اس کے رسول کی پہچان کی طرف سے ہو اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گالیاں بکتا پھرے توہین کرتا پھرے یا توہین نہ کرتا ہو کیوں کہ میں توہین نہیں کرتا جن ملاؤں توہین کی ہے ان کو رحمت اللہ نے کہتا ہو تو جو چورک کہتا ہے وہ سب سے بڑا ڈاپو ہے جو چور کو نیک کہتا ہو وہ سب سے بڑا ڈاپو ہے اب آپ کے محکم کا لہٰذا جن لوگوں نے سر سید احمد خان غلام ڈاکٹر پرویز مرزا احمد تاد یعنی اور جتنے جتنے بھی آپ کو آج اکثریت میں نظر آ رہے ہیں جن کے اکادمی نے سرکار کو انداز سنبھال گالیاں دی ہے یہاں تک لکھا ہے کہ چاہے اللہ کا کوئی نیک بندہ ہو یا وہ کوئی فرشتہ ہو اس کی حیثیت اللہ کے سامنے چمال چکرا ہے مال بندہ آئیے میرے پاس کتاب میرے پاس موجود ہے تکمیشن جس میں سب باغے انداز میں لکھا کہ اللہ کا یہ سب سے مکانو بندہ ہو. ہے کون ہے سرکاری تو ہے مقرد فرشتہ کون تو ہے تو دیکھتے ہیں کہ جناب وہ اللہ کے سامنے ان کی عزت ایک چمار کی عزت کی طرح ہے، اللہ, عزت اللہ تو اتنی گھٹیا گالی اللہ اس کے رسول اور اس کے ماسمی فرشتوں کو دی اپنی اگر کوئی اس کو رحمت اللہ نے کہے اور شہید کہے تو اس پر اللہ کی لانت اترے گی اس لیے کہ جناب چور کو صحیح کہنے والے پر اللہ کی لانت اترتی ہے اور قرآن نے واضح کر دیا اور میں کہتا ہوں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت جس کے دل میں ہوگی وہ میری بات کو شدت نہیں سمجھے گا کیونکہ یہی تو پکا ایمان ہے کہ دشمن احمد پر شدت کیجیے ارے ملحدوں کی کیا مرمت کیجیے روز میں جل جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کسرت کیجیے اگر آپ تمام آئے تو سے چلا کہ رسول اللہ سے محبت رکھنا ایمان کا اہم فریضہ ہے اور جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دکھ رکھتا ہو وہ بات ہونے کے باوجود حقیقی بات نہیں وہ بھائی ہونے کے باوجود حقیقی بھائی نہیں وہ ماں اگر ہمیں رسول اللہ سے زیادہ محدود ہے تو وہ ماں ہمارے لیے جان ہے اگر بیوی بی ہمیں رسول اللہ محبوب ہے تو بیوی بی ہمارے جان ہے بات بھائی ماں تمام اگر رسول غیرا ہمیں عظیم ہے تو یہ تمام کے تمام ہمارے بوالے جان ہے اس لیے تو میرے عماد میں فرمایا یا رسول اب میں آپ کے حضور کہتا ہوں کرو تیرے نام پہ جا پھر تیرے نام پہ جا پھر یار سورج با نب ایک جا دو جہاں پھڑا دو جہاں جہا سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کرو جہاں نہیں اس کا مجما احمد رضا جو اس بات کا ہم جہاں میرے اس میں نہیں اس سے زیادہ بھی جہاں میرے بچ میں ہوتے تو ہے بات کیا ہے وہ تمام چیزیں میں آپ کو نثار کر دیتا ہوں کیونکہ نہ اللہ ہمارے میں نبی پاک کتاب اور محبت کو نافذ فرمایا ایک دفعہ درگفات کر لیجیے آخر میں صرف دو حدیث کا ترجمہ شمال فرمائیے جو ہمارے لیے سرکار ہے وسیعت فرمائیے دیکھیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے بڑا ہو جاتا ہے تو آپ مولانا صاحب کے پاس جاتے ہیں نا کہ مولانا صاحب میرا بچہ بھی پڑا ہو گیا ہے بڑا ہو گیا اور میں مدرسے میں ڈالوں اسکول میں ڈالوں کیا کروں وسیع پوچھتے نا وصیت پوچھتے ہیں تو حضرت علی شیر خدا ربی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا ادبو اولاد اکما اپنی اولاد کو تین خسرتیں سکھاؤ یاد رکھیے تمام مسلمانوں کے لیے وصیت تین چیزیں سکھاؤ اور یہ نبی پاک کا فرمان ہے جو حکمت سے خالی نہیں ہوتا جو دور کی نظر رکھتے ہیں جو سرکار فرماتے ہیں جو تمام چیزیں سے موجود ہیں کہ اپنی اولاد تک تین چیزوں کی بات سکھاؤ کہ وہ تھوڑا تھوڑا سمجھنے لگے وہ تھوڑا تھوڑا بولنے لگے وہ تھوڑا تھوڑا سننے لگے وہ تھوڑا تھوڑا اپنے رشتہوں کو پہچاننے لگے اور وہ کچھ محسوس کرنے لگے کہ میں کہاں پر ہوں سکھاؤ کیا سکھاؤ خود نبی جی کو نبی کی محبت سکھاؤ سب سے پہلے نبی کی محبت سکھاؤ اور اس کے بعد خود اہل بائیسی میرے اولاد کی محبت سکھاؤ کیا میری اولاد کا مقام یہ ہے اس کے بعد وہ قرآ القرآن قرآن کی تلامت سکھاؤ جب یہ تین چیزیں اس کے دل میں ہوگی وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا کیونکہ جب بچہ ایک اس کا ذہن خالی تختی کے معلوم ہوتا ہے جب اس کے ذہن و دماغ کے اندر نبی کی محبت لکھ جائے تو بُڑھاپے تک استا کے رسول اس کے پائے کو ہلا نہیں سکتا جب اہل کی محبت اس کے دل میں آ جاتی ہے تو بڑے حال ہی کھڑے ہو جائے اور بسواس کرتے رہے اس بچے کا ایمان نہیں بھلے گا یہ اپنے ایمان پر بالکل اس تقامت کے ساتھ وہ قرآن اور, اور جب قرآن کی تلاوت کی طرف اس کی محبت کو بلا لیں گے تو اگر کوئی کسی بھی زمانے میں کوئی قیامت کھڑے کو ہوں گے تو اگر کوئی چالیس پارے کے بند آئے کوئی پینتالیس پارے کے گندائے تو چاہے لیکن یہ بچہ اگر برا بھی ہو جائے اس کے ایمام پر کوئی ضرب نہیں آ سکتی تو یہ تین مصیبتوں کو یاد میں پھر ہوں کہ اپنی اولاد کو تین مصیبتیں سکھاؤ ایک تو میری محبت سکھاؤ میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ اور پرانی کریم پڑھنے کا طریقہ ان کو سکھاؤ تاکہ وہ تینوں بات پر استقامت کر سکے اس حدیث کو جانے صحیح کے اندر امام سیون رحمۃ اللہ کو سماؤ آگے سرکار کا سماپ ایک اور وہ تک احبا من تم میں سے بول شخص جب تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی جان کو میری جان پر فدا نہ کرے اور اپنی اولاد کو میری اولاد پر نثار نہ کرے وہ اہلیہ حبا وہ اپنے خاندان کو میرے خاندان پر فدا نہ کرے وہ ذاتیہ حبا ذاتی وہ اپنی ذات کو میری ذات پر فدا نہ کرے وہ کامل مومن ہو نہیں سکتا اس حدیث کو امام بے حبی رحمت العرے شہب الایمان کے اندر فرماتے ہیں اور صحیح احبان کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے حدیثوں سے پتہ چل گیا کہ ایمان نبی پاک پر رکھنا اور آپ سے محبت رکھنا یہ ایمان کا سب سے بڑا فریرہ ہے اللہ ہمیں اس پر استقامت پتا فرمائے ایک دفعہ دروجے پاپ کر لیجیے اب مختصر کرتا ہوں دو تین منٹ میں جب سرکار والی سلاد سے سور پہنچے تو وہاں پر حضرت سیدنا صدیق کے اکبر سرکار کے ساتھ جاتے وقت سرکار علی علیہ السلام سامنے کبھی آگے ہو جاتے کبھی پیچھے ہو جاتے سرکار نے پوچھا صدیق یہ کیا کرتے ہو اب کیا رسول آگے اس لیے ہو جاتا ہوں کہ شاید آگے سے کوئی آپ پر حملہ نہ کر دے پیچھے اس لیے ہو جاتا ہوں کہ پیچھے سے کوئی آپ پر حملہ نہ کر دے یعنی بولا یہی سلسلہ چلتا رہا اور قرآن نے ان تمام باتوں کی حضرت گرانی کیا نقشہ کشی کی ہے ہم ہے قرآن کہ جب وہ دونوں بوس ایک دوسرے کے ساتھ تھے اور جب وہ غار میں پہنچے تو ایک دوست کو خوف لاحق ہوا اور اس نے کہا مانا تو دوسرے دوست نے کہا اپنے پہلے دوست سے کہ میرے دوست درمت اللہ, ہمارے اللہ ہمارے ساتھ اللہ ہمارے ساتھ کچھ لوگ کہتے ہیں حدیث کے مت مانو قرآن میں ہر چیز ہے تو اس کے سامنے سن کے قرآن کی آئے پڑیے چیز ہمام پھر لکھا رہے مانا کہ دوست نے دوسرے دوست سے کہا در مت اللہ ہمارے ساتھ ہے یہ کون ہے یہ پروزیوں سے پوچھو تو صحیح آپ یہ جو کہتے ہیں ابھی کو نہیں مانو قرآن سے ہم سارا مطلب نکال سکتے ہیں قرآن کہتا ہے صاحب تو دوست کو کہتے ہیں ایک دوست نے دوسرے دوست سے کہا لا لاتا غم مت کر حجمت کرنا اللہ, اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ان سے پوچھو کس دوست نے کس دوست سے کہا تھا وہ دوست کون تھا یہ دوست کون تھا, دوست کون تھا،, دوست کون تھا، وہ دوست کون تھا کون تھا اگر وہ کہے گا اکبر تو کہنا قرآن صدیق اکبر ہے نام وہ واقعہ کب پیش آیا تو اگر گارے سور گے بات پیش کرو اور اگر دوسرے دو سرکار سے بات پیش کرو جواب تمہارا ہوگا وہ جواب ہمارا ہوگا میں کہتا ہوں راہ فراہ اختیار کرتے وقت یہی کہے گا کہ تاریخ میں ثبوت ہے کہ یہ واقعہ ہمارے فور کا ہے تو میں کہوں گا کہ تیرے قسمت پر تیرے خاندان رہے اور ایمان کی عبادت کا تبیز کا انتظار کرتا ہے تو تاریخ میں تو حبیب کبھی کا ثبوت ہے اگر تُو تاریخ پر ایمان رکھتا ہے کہ ایسا آدمی ہے تاکہ تاریخ کو مانتا ہے حبی کو نہیں مانتا تاریخ کو مانتا ہے جو ایک عام آدمی نے لکھی ہے حبی سے مانتا ہے جس سے حبت کو چلایا ہے اور جس کو سرکار نے لکھوایا ہے اور حضرت اتنے عمر کہتے ہیں ربی اقوا اور حضرت عبداللہ اتنے باؤ آخری عمر میں نابینا ہو رہے تھے اور آخری عمر تک حبی لکھواتے تھے سرکار ہو جب شرط میں حدیث موجود ہے سرکار کے سہبی ہیں سرکار سرکار سے ہر بات وہ لکھ لیا کرتے تھے حضرت گرامی جب وہ باہر نکلے تو قریش کے لوگوں نے کہا محمد تو بشر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کبھی وہ جلال میں ہوتے ہیں کبھی وہ جمال میں ہوتے ہیں تم تم ان کی ہر بات کیوں لکھ لیتے ہو قبرات محترم وہ لوٹ کرائے سرکار کے سامنے غمزدہ بیٹھے ہوئے تھے سرکار نے ان کے چہرے کو دیکھا سرمایہ برے ممکن ہو ارسی رسول اللہ میں باہر گیا میں نے لوگوں سے یہ کہا کہ میں آپ کے حدیث پاک لکھتا ہوں تو لوگوں نے مجھ سے کہا کہ محمد تو بشر ہے کبھی یہ خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں کبھی غم کی حالت میں ہوتے ہیں کبھی جلال کے حالت میں ہوتے ہیں, ہیں،, ہیں، تم ان کی ہر بات لکھتے ہو میں لکھ لیا لکھ لیا میری زبان سے حد کچھ نکلتا ہی نہیں. میری زبان سے ایمان عطا فرمائے اپنی قبر کو پہچانو اپنی آخرت کو پہچانو کہاں تم حدیث کے منکر بن کر اپنی قبر کو جہنم بنا رہے ہو اپنی آخرت کو جہنم بنا رہے ہو دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمیں اسی پر استقامت فرمائے اور ان سے محبت رقمی کو ترجمہ سوال سنبھالجیے حضرت محرم سورہ توبہ کا پتیمہ ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتوں کا جب منظور ہوتا آیت آپ کے درخ میں آپ کے چہیت صحابہ بیٹھے ہوتے اور ان کا حال یہ ہوتا اللہ اللہ نشکش تریف ہے حضرت عبداللہ اللہ وارم مسجد نوبوی میں داخل ہو رہے ہیں میرے مصطفیٰ خطابت کر رہے ہیں خطاب فرما رہے ہیں اور خطاب کے دوران خطیب کا ہاتھ کبھی نیچے کی طرف جاتا ہے کبھی اوپر کی طرف جاتا ہے یہ انداز خطاب ہے خطیب کو اگر آپ ہاتھ پکڑ لیں وہ تقریر نہیں کر سکتا کیونکہ سمجھانے کا ایک انداز ہوتا ہے نبی بھی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خیر اس انداز سے اور اس عید سے منظر دار ہے لیکن آپ کا ایک امن ایک طالب امت کے لیے تھا سرکار نے دوران تقریر اپنے ہاتھ کو نیچے کی طرف کیا حضرت حیدر مسعود دروازے میں داخل ہو رہے تھے وہ سمجھے کہ شاید نے مجھے بیٹھنے کے لیے وہتے پر بیٹھ گئے جب درد ختم ہوا سرکار نے سماج وہاں کیوں ارسل اللہ آپ نے جو کہا تھا سرکار نے فرمایا میں نے کہا تھا کہاں رسول اللہ آپ کا ہاتھ نیچے کی طرف آیا میں سمجھا آپ نے مجھے دیکھ لے تھوڑے میں وہی بیٹھ گیا اور صحابی کہتے ہیں کے کہ سرکار کے کرتے کہ کے کیسا سنتے؟ ایسا معلوم ہوتا جیسا ان کے سوروں پر, پر پرندے oh, oh, oh. ان ہوا ہوتا جسم میں سکت نہیں ہوتی ایسا لگتا کہ جیسے سوروں پر سے پرندے بیٹھے ہوئے ہیں یہ انداز تھا اور کچھ منافق تھے وہ کیا کرتے تھے تو قرآن کہتا ہے کہ جب قرآن کی آیتیں اترتی اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ آئے سناتے تو وہ ازا ماں ام ضرت سورت الہباس تو منافق کیا کہتے ہیں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے کیا پڑھ رہے ہیں دیکھو آج کوئی نئی بات سنانے والے اور صحابہ کے نام کو خبر بھی نہیں کہ کی کیا ہوا اور کیوں کہ وہ سرکار کے جبوں میں گلٹ ہے سرکار کی سماج کے نام ہے ان کے کانونی اور کوئی بات نہیں آتی ہے اب وہ بالکل رب پیغام کو سننے میں کلٹ ہے رسول کا پیغام رب پیغام ہمیں آپ کو محترم لیکن یہ کیا کر رہے ہیں جو شہابا کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں قرآن کہتا ہے میرا بات وہ ایک دوسرے کی طرف نظر کر رہے ہیں اور ہاں کہ سرکار ان کی بھلا بتا رہے ہیں تو وہ ایک دوسرے کی طرف نظر کر رہے ہیں اللہ اردو عزت ہے سمن شرف ہوں ابھی کہ کوئی تمہیں دیکھتا تو نہیں پھر پلٹ جاتے ہیں یعنی کہ وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے تو کہتے دیکھو یار تم ہمیں دیکھتے میرا بات کرتے ہوئے اور فوراً صحیح ہو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اور کو دیکھ رہا ہے اب تمہارے سارے پول میں میرے اپنے نبی کے سامنے بیان کر دوں گا کہ تمہارے سارے پول کھل جائے جس سے الحمد یہاں پر مندر پر مناسبوں گے سارے پول کھلتے ہیں اب آپ کی رانی سرکار بھی چلا تو کے ایک دوسرے کے ساتھ پلٹن پلٹی کر کے باتیں کرتے ہیں اور ہم کو نہیں دیکھتا اور یہ دوسرے کو دیکھتے تو ان کے پھرنے کے بدل سے اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا اللہ اکبر اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا اور حبیب یہ آپ کی ترمیز سے بھاگتے ہیں آپ کی باتوں سے بھاگتے رسول لکا رسوم سے ابھی کم ازیب رحیم ابھی بد نصیب ہے یہ آپ کی تبدیل سے مانتے ہیں ارے میں نے تو کو سے پیدا کیا تاکہ یہ آپ کے بھائی نہ آپ کے مانوس ہو کر آپ کے قریب آئے اور اتنے ان کے عزیب ہیں کہ آپ کبھی مشکل میں ان کو دیکھ نہیں سکتے حبیب ہم نے تو آپ کو ان کے لیے اتنا محبوب بنایا کہ ہم نے آپ کو ان کے لیے رعف رحیم بنا دیا ہی بنا ہوا لیکن سرکار نے خلاف اسلام کا اتنا ہونے کے باوجود منافقوں کو سرکار کی قدر نہیں تھی تو اللہ نے سرما حبیب بس اب ان کی پرواہ مت پھر بھی آپ کا ساتھ چھوڑ جائے آپ تو ان کے حامی ناصل ہیں آپ تو ان کے حامی ناصل ہیں اس کے باوجود یہ آپ کے ساتھ فون کرتے ہیں فہین حبیب اگر یہ آپ سے پھر جائے تو جاتا, کوئی حضر بھی اللہ میرے لیے تو میرا رب کافی ہے میرے لیے میرا رب کافی ہے سبق کل تو بے شک وہ ایسا ہے اس کے علاوہ کوئی معروف نہیں میں اسی کی طرف سے وقول کرتا ہوں وہ رسول کے قول کا پاس نہیں تھا آج چار چرانے کے نکلے نکل دے گا میرے لیے اللہ کافی ہے میں نے پوچھا یہ لکھ کر تم کیا پانچ دینا چاہتے ہو یہ اسپیکر سے تم تاثر کیا دینا چاہتے ہو کیا ہم لوگوں کے اللہ کافی نہیں ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں تم یہ تاثر دینا چاہتے ہو کہ رسول کافی نہیں اللہ ہی کافی ہے اور یہ منافقوں کا کی رسو کیونکہ بغیر مصطفیٰ کے رب مل نہیں سکتا حضرات جانی سلیح کے حبیب جہاں میرا ذکر کیا جائے گا وہاں تیرا ذکر کیا جائے گا جہاں میرا ذکر ہو وہاں تیرا ذکر نہ ہو جو میرا ذکر کرے وہ تیرا ذکر نہ کرے اس کو جنت نصیب نہیں دارے کپل ٹھاکر دے yes. دارے قبول ٹھاکر بیگ ابھی حدیث موجود ہے اللہ رب العزت خود ان شاءف رہتا ہے وہ رفا کا ذکر حبیب میں نے تیرے ذکر کو تیرے لیے بلند کر دیا تیری نبوت کی وجہ سے نہیں نبی تو اور بھی آئے تھی تیری رسالت کی وجہ سے نہیں رسال رسول سے اور جیسے قربان جائیے امام راضی سے کاش اگر ہوتے تو پاؤں جا کر ہم چم لیتے اللہ ان کی قبر پر کام احمد رازی سمائے امام راضی راجی سما ضمیر مخاطب سے آپ کی نبوت نہیں آپ کی رسالت نہیں آپ کا وجود مسعود وہراد ہے ابھی میں نے تیرے جسم پاک کی برکت سے تیرے ذکر کا بلند کیا کوئی اتنا پیارا ہے پیارے کیا میں نے ذکر پاس ہو تیرے ذکر پا کو تیرے جسم پاک کی برکش کرتے میرے اللہ ہی کافی ہے. تو میں اس پر چیلنج کرتا ہوں یا تو خبر کو متدا پر مقدم کر دو یا فائل کو مقدم کر دو تو حسری معنی ہوتا مثال کے طور پر اس طرح ہونا چاہیے تھا کیونکہ مسون ہے اور یہاں پر کیا کا نابدو پیرے لایا یعنی آبجیکٹ جو ہے وہ آبجیکٹ کے بعد ہے تو اربی گرامر کا یہ قاعدہ ہے کہ جب کسی بات کو مخصوص کرنا ہو اور اس کی تحفیص اور خصوصیت بیان کرنی ہو اور اس میں حاصل کرنا ہو تو اس وقت سبجیکٹ آبجیکٹ نہیں ہوگا بلکہ کے ورد کو آگے جانا دو سبجیکٹ اور آبجیکٹ تو اس پر مقدم کرو جب آپ اس کو اس کے طریقے سے خلاف کرو گے تو معنی حاصل ہو جائیں گے اب معنی آیت ایسی ہوتی ہے نہ دیا کا تو ترجمہ ہوتا ہم تیری عبادت کرتے ہیں نہ کا ہم تیرے سے مدد چاہتے ہیں لیکن ہم تزیمہ کیا کہتے تیری ہی عبادت کرتے ہیں تج سے ہی مدد چاہتے ختم ہوا ہے انڈیا کا جو مفول ہے نا ادو فائلباد میں آیا ہے فائلباد میں آیا ہے تو معنی حسنی ہوئے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں تو یہاں پر تقریب اتنا ہے کہ سعید تولو کُل حسبی اللہ